الحمد يا رسول يا حبيب الله حبیب والسلام تو السلام نبی الله وعلی آلک و يا نور اللہ مدری جینل کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے حاضر ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں چنانچہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم ہے اے لوگوں بے شک بروں سے قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جل نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر درود شریف پڑے ہوں گے اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہی ہے آج رمضان مبارک کی پندرہویں شب آ چکی ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے طب کریم بقیہ رمضان کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کروانے کی کوشش بھرپور کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے میٹھے میٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج میں آپ کے سامنے شیطان کے کچھ جو معاملات قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اس کا کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کا آغاز کروں ہم روزانہ زکات کا نصاب معلوم کرتے ہیں کہ آج زکوات کا نصاب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکات کا نصاب کیا ہے صلی اللہ تیرہ جولائی دو ہزار چودہ زکوت کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو پچہتر روپے تیرہ جولائی دو ہزار چودہ زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو پچہتر روپے تیرہ جولائی دو ہزار چودہ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار تین سو پچہتر روپے یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ابھی آپ کے سامنے آیا اس کے لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ ابھی ہمارے دارالفتا اہل سنت سے کال کر سکتے ہیں اس کا نمبر آپ اپنی اس ٹی وی اسکرین پر انشاءاللہ دیکھیں گے یہ آٹھ سے نو کا ہمارے اس اس اس اسلامی بھائی ہوتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل ون الحبیب صلی اللہ عدم حضرت اعظم علا نبینہ و علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا اور شیطان کا اس معاملے میں سجدہ نہ کرنا اس کے متعلق بیان قرآن پاک میں ملتا ہے چنانچہ آٹھویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے سور آراف پر اگر ہم غور کریں تو یہ جو پورا چند آیتوں پر مشتمل جو مضمون ہے اس مضمون کی کچھ میں ان اللہ تعالی آج کے سلسلے میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد طوب اسبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آراف کی اگر آپ گیارہویں آیت بارہویں تیرہویں چودویں اور پندرہویں آیتوں کو اگر ہم دیکھیں اور پھر یہ سلسلہ تھوڑا آگے جا کر ملے گا آیت نمبر ستائیس یہ نوٹ کر لیجئے انشاءاللہ اس دوران آپ کو اس جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کو اللہ کے رحمت سے پورا ایک مضمون ملے گا جس میں شیطان نے عزرت نبینہ وار صلاحت السلام کو سجدہ نہیں کیا تو جب اس سے پوچھا گیا فرمایا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا تو کس چیز نے روکا اس نے جواب دیا انا خیر من ہو بولا میں اس سے بہتر ہوں پھر کہتا ہے خلقتنی تنی من ناروں خلق تہ من تین مجھے تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس سے مٹی سے بنایا یعنی اس سے ابلیس کی مراد کیا تھی ابلیس یہ شیطان ابلیس اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل اور آلہ ہے تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس کی اصل مٹی ہو اب اس سے خبیص کا یہ خیال غلط اور باطل تھا کیونکہ افضل ہوئے جسے مالی کو مولا فضیلت دے فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالکی اطاعت و فرما برداری پر ہے تو یہاں پر اس کا یہ کہنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے اس نے جو جملے کہے اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ انا خیر مین میں اس سے بہتر ہوں اب یہاں ہے تکبر فرمایا گیا کہ یہاں سے اتر جا یعنی جنت سے اتر جا تجہ نہیں پہنچتا کہ یہاں ریکر گرور کرے تکبر کرے اور قرآن پاک میں ایک اور مکم پر بھی اس کا یہی وسط بیان ہوا ابا وسطرا اس نے تکبر کیا وہ کہاں مینر کافیری نو کافروں میں سے ہو گیا تو یہاں اس نے کیا تکبر اور جو فرمایا گیا کہ نکل جائے یہاں سے یعنی جنت نیچے اتر جا جنت سے نیچے چلا جا اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیتان نے جب تکبر کیا تو تکبر ایک مضمون صفت ہے آج بھی مدری مذاکرے میں امیر علی سنت نے دوپہر کا جو مدنی مذاکرہ زہر کے بعد ہوتا ہے اس میں کچھ تقبر اور دیگر گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی آپ نے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں ارے تکبر یہ کہ خود کو بہتر دوسرے کو گٹییا جانا ہے اب دیکھیں شیطان تکبر کر گیا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں پھر کہتا ہے خلق تنی من ناری و خلق تہ منتی کہ اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا اور یوں نبی کی شان و گستاخی بھی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی بھی کی اس نے تو تکبر یہ مسلمان کو اس سے عبرت لینی چاہیے تکبر سے جو شیطان نے تکبر کیا کہ ہزاروں برس کی عبادت گزاریش عبلی شیطان تھا پرشتوں کا استاد کہلانے والا مارگا اللہ سے مردود ہو گیا قیامت تک کے لیے و رسوائی کا شکار ہو گیا وجہ خود کو بہتر جاننا دوسرے کو گھٹیا جاننا میں آپ کو چند حدیث سناتا ہوں تاکہ ہم تکبر سے بچ سکیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبن لٹکائے گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا ایک اور حدیث میں آیا کیا میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں وہ بد اخلاق اور متقبر ہے تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشا فرمایا قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونکیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی, آدمی کی صورت میں اٹھائے جائیں گے ہر طرف سے ضلعت انہیں ڈھانپ لے گی انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس یا جب ہے آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں تی الخبال یعنی جہنمیوں کے پیپ اور خون پلایا جائے گا یہ متکبرین یہ انجام اور متکبرین کا یہ حال ہوگا کوئی اپنے نصب پر تکبر کرتا ہے کوئی اپنے نام پر تکبر کرتا ہے کوئی اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتا ہے کوئی اپنے دولت مند ہونے پر تکبر کرتا ہے کوئی کس پر کو کس وغیرہ کو کس پر تکبر جو کرتا ہے ہمیں سے ہر ایک کو تکبر کے بارے میں یہ ذہن نشیل کر لینا چاہیے کہ تکبر ہے کیا تاکہ ہم تکبر سمجھ سکیں تکبر خود کو بہتر اور اگلے کو گٹیا جاننا میں اس سے بہتر ہوں جو شیتان نے کہا اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں ان کو مٹی سے بنایا گیا ہے خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو سمجھنا آدر سے نہیں ہے کبھی آپ دیکھیں کبھی فیس آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا کسی کو دیکھ کر کیوں کیا بات ہے ایک ہوتا ہے خود کو اچھا سمجھنا یعنی گڈ لوکنگ میں بہتر ہوں کسی بھی وجہ سے یہ الگ وحس ہے مگر ساتھ اگر آپ دوسرے کو گٹیا بھی سمجھتے ہیں تو یہ سب میں آ جائے گا سنل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تعالیم حبیب صلی اللہ تعالی علیہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں کیا امیر کیا غریب کیا اہل منصب کیا اہل وجہ ہر ایک کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے تکبر کا جو اپوزٹ ہے تکبر کا جو الٹ ہے وہ عاجزی ہے انتصاری ہے حضرت ایاض بن خیمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم علی نے ارشاد فرمایا اللہ عزہ وجل نے میری طرف یہ وقعی فرمائی ہے تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے ایک اور حدیث سنیے ام مومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عائشہ آجزی اپناؤ کہ اللہ عزہ وجل آجزی کرنے والوں سے محبت تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے آج انکساری ان بچنا میں سب سے برا ہوں نگاہ کرا حضرت انس جو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی والی وسلم نے شاہ فرمایا جس نے قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ لباس تر کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے لوگوں کے سامنے ملا کر اختیار عطا فرمائے گا کہ ایوان کا جو جوڑا چاہے پہن لے آجزی ان کے ساری اور اب جس کے غلام ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو سراپا آجزی ان کے ساری کے پیکر تھے میرا میرے لیے سلن دکھتے نا تیری آج لاکھوں تیری سادگی پہ لاکو تیری آج لاکھوں تیری آج پہ لاکوں ہو سلام آج وہ میں آجانا مدنی مدینے والے کبھی <سلام> خاک کا بچھونا کبھی ہاتھ ہی پہ سونا کبھی خاک کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا تیری آج پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو میں آج مدنی مدینے والے تو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچ کو دیکھیں کھانے پینے کو دیکھیں ملاقات ملنے جلنے کو دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آجزی اور ان کی ساری کا تو یہ عالم تھا امام الانبیاء حبیب کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عجزی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو اس وقت ہاتھ نہ چھوڑا دے جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں کوئی کہتا کہ کہیں بیٹھ کر بات کرنی تو آکا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ جایا کرتے اور ان کی ساری کے معاملات کرتے تھے لباس میں آجزی اٹھنے بیٹھنے نشیشت وغیرہ ہر چیز میں آجزی اور صدقی یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی والی نے اختیار فرائے اور اپنے غلاموں کو بھی اس کا درس دیا ہاتھی سے آپ کے سامنے بیاں کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ فرمائیں مجھے یاد آ گیا یہ چٹائی کا بچھونا کبھی کھا کے ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانہ مدنی مدینے والے یاد کہہ رہا تھا شیر ذہن سے نکل گیا آئی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس بلندی عطا فرماتا ہے اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ تعالی اس سے پستی میں ڈال دیتا ہے تو میں امید کروں کہ آجزی اور ان کی کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں گے جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شام کی طرح تشریف لے گئے یہ تاریخ اسلام کی آجزی اور انکساری کا بری ہوئی ہماری تاریخ تو آجزی ان سے ان میں سے ایک واقعہ بیان کر رہا سعین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سئینا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے مو سے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے تو سر تبو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھے سعیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا افسوس اے ابو ابوید اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی ادا صاحب سلا والسلام کے لیے عبرت بنا دیتا ہم ایک بے سرو سامان قوم تھے پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کر عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا فرما دے گا کتنی خوبصورت کتنی خوبصورت یہ بات ہے جو لوگ آرٹیفیشل اپنی ترقی بناتے ہیں مصنوعی شہرت مصنوعی عزت ترکیب دیں کہ میری ترکیب ہو وَتُعِذُ من من اللہ تعالیٰ کے دس سے قدرت میں جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے زلیل فرما دے ہم اس رب کے لیے آج ہی کریں کتنی خوبصورت بات کی واقعی کتنی خوبصورت بات کی اور ہمیں درس دیا کہ اپنے ماضی کو یاد رکھو ہم تھے کیا مجھے واقعی وہ عزت ایاض رحمت اللہ تعالیٰ واقعہ یاد آ رہا ہے محمود اور ایاز ان دونوں میں بڑی محبت تھی محمود بادشاہ تھے ایاز غلام تھے اب محبت تھی غلام اور آقا میں اور جہاں ایسا معاملہ ہو تو وہاں حسد بھی آ جاتی ہے ذی نعمت محسود حدیث پاک میں ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں محبت ہو پیار ہو اتفاق ہو نعمت ہوتی محسد آ جاتی ہے تو محمود بادشاہ محمود کی عیات سے محبت جو تھی نا یہ بازوں کے لیے نا قابل برداشت تھی اب وہ گائے ب گائے عیاس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے تھے ایسے لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کھائی نہ کھائی الزام لگاتے ہیں کھائی نہ کھائی اس کے اوپر مطلب کہ توہمت کرتے ہیں بوتان لگاتے ہیں قیمتوں میں پڑھتے ہیں طرح طرح کی بچارے حرکتیں کرتے رہتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں کسی کی عزت ڈال دے کوئی بندہ کیسے نکالے گا نا یہ اس ان کاموں میں پڑھنے والا بھی اپنے آپ خوار کرتا ہے میں برباد ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا اس کی زندگی لگتا ہے اسی کام میں گزر جاتی کسی طرح میں اس کو ذلیل کروں اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عزت دینی ہے تو کوئی بندہ کیسے اس کو ذلیل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عروج دینے تو کوئی بندہ اس کو کیسے کٹا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی بلندی عطا فرمانا چاہتا ہے تو کوئی بندہ اس کو کیسے نہیں چلا سکتا نہ کوئی پاسبل نہیں ہے جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے کسی کو مقام دے رہا ہے کسی کو منصب دے رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت داخل فرما رہا ہے تو اسے حسد کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو بھی سوار نعمت سے بچائے اور اپنے لیے بھی دعا کرے یا اللہ مجھے بھی اپنی بارگاہ میں عزت و مقام عطا فرما مجھے بھی مطلب کہ عزت اور سے بچا یہ کیا بات ہوئی کیا مطلب کہ لوگوں کی وہ عزت کے درپے پہ ہو جائے اور ان کو ذلیل کرنے پر تو لائیں لا, ایسا کبھی مت کیجیے کبھی کیا ہو تو فوراً رجوع کر لیجئے اللہ تبارک و تعالی کے حضور معافی مانگیے اس میں حسد کا بھی یا حسد بھی آتی ہے یا بدگمانی بھی آتی ہے یا غبت بھی آتی ہے یا تومت بھی آتی ہے یا بھوتان کا بھی راج چلتا ہے اور یہ سارے مل کر اللہ نہ کرے گا جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے بندہ کیا کرے گا کیونکہ جس کو گھٹانا چاہتے تھے اور جب اللہ اس کو نہیں گٹاتا اللہ کے اللہ کی, کی مشیت اس کی، اس کی رضا اسی میں ہے اس کی مرضی یہی ہے کہ اس کی عزت بڑھے اس کا مکہ مرتبہ بڑھے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت میں اضافہ ہو تو کون گھٹا سکتا اس کو تو اسی طرح عیاس کے ساتھ بھی حاصل دن آ گئے اور طرح طرح کی محمود کو اس کے خلاف اکساتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے محمود کو کہا کہ تم جس سے اتنی محبت کرتے ہو نا یہ تیرا خزانہ اپنے کمرے میں چھپاتا ہے کسی کو نہیں آنے دیتا کمرہ بند کر کے رکھتا ہے اب محمود ایاس کی نیچر سے واقف تھا لیکن اب ان کا کیا حل کیا جائے کہ چلو ان کو ان کی آنکھوں سے دکھا دو چلو چلتے ہیں ایاس کے گھر پر دروازے میں دستک دی کھلنے میں دیر ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا محمود اور جو لوگ تھے وہ اندر داخل ہوئے حضور وہ جو باکس ہے نا اس کو کھولی ہے محمود نے کہا یاز یہ جی باکس کھولو کہ عالیجا رہنے دیں ایاز یہ جی باکس کھول دیں عالیجا دیکھا ہم نے کیا کہا تھا حضور؟ نہیں کھول رہا تھا محمود آگے بڑھے اور باکس کھولا محمود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی پھٹے پرانے چپل تھے پرانے کپڑے کے جوڑے تھے اور یہی کچھ چیزیں تھیں کیا ہے ہےز رو پڑھے کالیچا جب سے آپ کے دربار میں آیا ہوں شاہی لباس زیب تن ہے سب پر شاہی کلّا ہے اور جو شاہی انداز آپ کے دربار میں ملا ہے یہ سب میرے ساتھ ہے میں روزانہ اپنے کمرے میں اس باکس کو کھول کر اپنی اصل کو پہچانتا ہوں گا بھولا مت جب تو بادشاہ کے دربار میں آیا تھا تو, تو تیری اوقات یہ تھی اپنی اوقات کو مت بولنا سلامت یا دے کر اپنی اوقات کو یاد کرتا ہوں اور بھی نہیں کرتا تاکہ میں اپنی اوقات نہ بھول جا جب ہم اپنی پوزیشن کو یاد کرتے نا ہم تھے کیا اور ہیں کیا اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کی عطاؤں کو یاد کریں اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اللہ کی کرم نوازی کو یاد کرے جو دولت پر تقبر کرتے تو میں دولت دی کس نے جو شہرت پر تکبر کرتے ہیں تو کو شہرت دی کس نے جو منصب اور جو دنیا بھر میں جن کا ہو بھائی, بھائی کس نے کیا کہاں سے ملا یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے تو جو دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے اللہ کی نتاؤں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم تکبر کریں غرور کریں اپنی مطلب کے ترکیبیں بنائے چار آدمی اپنے ساتھ رکھیں جو ہماری ان چیزوں کو مطلب کہ وہ لے کر چلتے رہے اور ہمارے ساتھ وہ پوزیشن بنا کرنے کی کوشش کرتے رہے نا عزرت فاروق اعظم نبدی اللہ تعالیٰ نے خدا کی قسم بہت زبردست واقعہ ہے بہت زبردست واقعہ اگر اس پر ہم غور کریں تو ہم ایک بے سرو سامان قوم تھے پھر اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے جب بھی ہم اللہ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا فرما دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی ان کے ساری کا فکر بنائے تکبر و غرو سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں واقعی عاجزی کا فیکر بنا غرور تکبر کبھی ہمارے قریب نہ آئے اللہ ہمیں آزمائی سے بچا کر رکھے شیطان نگین کے جو معاملات بیان کیے گئے اب جب یہ سارا ہوا کہ اس کو راندہ درگاہ کیا گیا کیا گیا نیچے اتر جا اور تکبر کی وجہ سے بے شک تو ضلعت والوں میں سے ہے اب شیتان کیا کہتا ہے قرآن پاک کہتا ہے بولا مجھے فرصت دے کالا کالا انزر نی الا یو می یو وائف بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کے لوگ اٹھائے جائیں قالا فرمایا گیا انکا من منل تجھے محلت ہے اب اس موضوع کو سمجھتے ہیں یہ جو مہلت لی گئی کہ مج... تجھے محلت ہے جو مہلت ملی اس کے متعلق تفسیر میں لکھا ہے کہ پہلے نفخہ یعنی سور پھونکنے بھ... تک تجھے محلت ہے اور یہ نفق اولا کا وقت ہے جب لوگ سب لوگ مر جائیں گے شیطان مردود نے دوسرے نفخے یعنی سور پھونکنے تک یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہی تھی اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے مگر یہ درخواست قبول نہ کی گئی اور اس سے پہلے نفقے تک کی مہلت دی گئی کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا یہ تفسیر تفصیل سراۃن میرے سامنے ہے اب اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان مزید کیا کہتا ہے بولا قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا سرجما کنزلیمان قسم اس کی کسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا یعنی شیطان نے کہا کہ مجھے اس کی قسم کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا بدبخت کیا کہتا ہے تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا اب یہ شیطان مردود لعید کی مردوت کہ یہ اب اللہ کی بارگاہ میں بھی گستاخی کر رہا ہے یعنی یہاں گمراہ کرنے کی نسبت اس نے اللہ تعالی کی طرف کی نا اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر جبریہ فرقہ ایک ہے کی طرح یہ بات کی جو یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنے اختیار سے نہیں کرتا یا پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ادبی کے طور پر کہا کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق سے ہوتی ہے لیکن چونکہ بندے کے قصب و فیل کا بھی دخل ہوتا ہے اس لیے حکم ہے کہ برائی کو حکم کیا ہے یہ نوٹ کر لیں مدی کے ناظرین حکم یہ ہے کہ برائی کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے اپنے نفس کی طرف منسوخ کرنا چاہیے یہ یاد رکھ لیجئے ٹھیک ہے لیکن شیطان جو حضرت اعظم علیہ السلام کا گستاخ ہو چکا تھا اب اللہ کا بھی گستاخ بن گیا تو معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ ملاخر اللہ از وجل کا بھی کلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا اب یہ شیطان کے مقرر فریب کو پہچاننا ہے کیونکہ شیطان کے خلاف ہماری ہے اعلان جنگ اب شیطان سے لڑنا ہے اور دشمن کے داؤ پہ جو دشمن کے داووں کا پتہ چل جائے تو لڑنے والا مقابلہ کرنے والے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ کیا آہ آہ آہ آہ جاتی ہے اب عزد کیا کہتا ہے کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاک میں بیٹھوں گا یعنی باپ کا بدلہ اولا سے گا بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا گناہوں کی رقبت دلاؤں گا تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا اور گمراہی میں ڈالوں گا بات کو کافر اور مشرق بنا دوں گا تاکہ دو میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ جماعت کے ساتھ جاؤں پھر شاد ہوتا ہے یعنی پھر ضرور میں ان کے آگے سے نہیں یہ شیطان کا مزید چل رہا ہے کیوںکہ پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یعنی تو ان میں سے اکثر, اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یعنی یہاں پر یہ وضاحت کر دو کہ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا کہ یعنی شیطان نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے اے مدری چر کے ناظرین آشکا نے رسول بیٹھ کر ایک زوردار اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ بھلے کھاتے ہو پیتے ہو جو بھی کر رہے ہو آپ گھر میں بیٹھے زوردار نعرہ لگا دیجئے مدری منع مدری منیا چھوٹے بڑے سارے نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری رہے گی اب دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے مدبخت کہ پھر میں ضرور بنی آدم کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف سے ان کے پاس آؤں گا اور انہیں گھیر کر رہے راستے روکوں گا تاکہ وہ تیرے راستے پر نہ چلیں اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں سامنے سے یہ مرادیں یعنی سامنے سے آؤں گا اس سے یہ مراد ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسط سے ڈالوں گا پیچھے سے مراد یہ ہے یعنی پیچھے سے آؤں گا پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق بسوں سے ڈالوں گا دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہ ڈالوں گا اور مائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گنا راغب کروں گا کیونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے شہوتوں اور برے افعال میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا وہ انسان کی اچھی بری سفا سے واقف تھا اس لئے فرشتوں سے سن رکھا تھا اس لیے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بےکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خدا بندی کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت ودائی سے روک دے گا پاک بڑی توجہ کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شاد فرمایا شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے کتنا مردود تلعین لڑین ہے شیطان ابن آدم کے تمام راستوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو اسلام کے راستے سے بیکانے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کرے گا کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے لیکن وہ شخص شیطان کی بات نہیں مانتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو ہجرت کرنے کے راستے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہتا ہے کیا تم ہجرت کرو گے اور اپنے وطن کی زمین اور آسمان چھوڑ دو گے حالانکہ مہاجر کی مثال تو کوٹھے سے بندھے ہوئے اس گھوڑے کی اسی طرح ہے جو ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہو اور اس کوٹھے کی حدود سے نکل نہ سکتا ہو یعنی مراد اس کی یہ تھی کہ شیطان مہاجر کو ایک بے بس بے قسم کی شکل میں پیش کر کے آدمی کو بیکانا بکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر وہ شخص اس بات سے نہیں مانتا اور ہجرت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے وہ اس شخص سے کہتا ہے کیا تم جہاد کرو گے اور یہ اپنی جان و مال کو ہزمائش میں ڈالنا ہے اگر تم جہاد کے دوران مارے گئے تو تمہاری بیوی کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی تمہارا مال تقسیم کر دیا جائے گا لیکن وہ شخص پھر بھی شیطان کی بات نہیں مانتا اور جہاد کرنے چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاء فرمایا سو جس شخص نے ایسا کیا اللہ تعالی کے ذمے کرم پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور جو مسلمان قتل کیا گیا تو اللہ کے ذمے کرم پر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے اور جو مسلمان غرق ہو گیا تو اس سے جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمے کرم پر ہے جس مسلمان کو اس کی سواری نے ہلاک کر دیا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ کے ذمے کرم پر ہے تو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ شیطان لگین مردود سے پناہ مانگتے رہے اب اللہ کی پناہ مانگتے رہے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے اور اس سے سستی اور غفلت کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے ارض ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی والی, وآلی وسلم نے عرشا فرمایا شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو کیونکہ تم اگر اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں اب ہمارے ساتھ جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ شیطان نے ہم کو بالکل وہ گھیرے میں لیا ہوا ہے اتنے ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں کہ جیسے کہ کان پکڑ کے جہاں چاہے لے جاتا ہے جب چاہے فلموں کے سامنے بٹھا دے ڈراموں کے سامنے بٹھا دے گناہ کروا دے جس طرح کی چاہے ہم سے غفلتیں کرواتا پھرتا ہے اور وہیا کہتے بے بس اور بےکس کھلونوں کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئے ایسا نہ کر شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا کریں شیطان سے لڑنے کی قوت پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے بچائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتل امکان بچاؤ اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں تیری پناہ مانگتا ہوں شیتانی وسوسوں شیتانوں کے وسوسوں تیری پناہ مانگتا ہوں اور میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر سب سے زیادہ معریف رکھنے والے سب سے زیادہ عقلمند اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں سب سے زیادہ رتب فضیلت رکھنے والے انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے تو تمہاری حیثیت ہی کیا ہے حالانکہ تم جاہل عیب و نقص والے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو یقیناً محتاج ہو اور بہت زیادہ محتاج ہو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں بسم اللہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ احو باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے مقرو فریب سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی بری عادتیں چھوٹ جائیں شیطان نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں اللہ کے نیک بندوں میں رہیں پرہزگار بندوں میں رہیں متقی بندوں میں رہیں عاشقان رسول کے بیچ میں رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بہت کرم ہوگا بہت کرم ہوگا اور بڑی اس کے اندر آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی ابھی ابھی آپ باتوں کا نہیں ہماری سمجھ میں آتا لیکن ایک بار کوشش کیجئے آپ آ کر دیکھیے دیکھیے ہم جب نمازیوں میں آتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی صورت سمجھ میں آتی ہے کوئی بھی نیک پرہزگار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے تو ہماری کیفیت تبدیل ہوتی ہے نصل و شیطان سے بچنے کی صورت پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ ہمیں امیر چین سنت کے مناظر دکھائی جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان میں ایک تعداد ہے جو بے نمازی تھی یہاں کا نمازی بنی اور یہی عرض کر رہا ہوں کہ نفس و شیطان کے ہاتھوں کھیلنے والے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے مدنی فیطان مدینہ میں آئے اتفاق میں آئے الحمدللہ شیطان سے بچنے کی صورت ہے سامنے شیطان سے بچنے کی کیا صورتیں ہوں گی گناہ سے بچنا آدمی کو گناہ سے بچنے میں کانفیڈینس ملتا ہے گنا سے بچنے کی توفیق ملتی ہے برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اور کامیابی کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے یہ تو کامیابی کا راستہ ہے تو جنت کے راستے پر چلا ہے وہی راستہ کامیابی کا ہے یہ یاد رکھ لیجیے گا کامیابی کا راستہ وہ ہے جو جنت کے راستے پہ چلا ہے تو آپ بھی داوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کیجیے آئیے کچھ لمحے امیر سنت کی زیارت کرتے ہو سکتا ہے وہاں دعا ہو رہی ہوگی ذرا دکھائیے امیر سنت کی زیارت کروائیے میں سمدی سے بول رہا ہوں انڈیا کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے اچھا صاحب میں گھر پہ دیدی بیمار ہے اور بھی ٹائپ کا, کا مرض ہے ان کو کیا بھی جگہ نگرانا شروع ہو یہ بتا تھا دوبارہ بتا دوں میری مہربانی ہوگی ان کی میں نہیں سے <تصفح> بول رہا ہوں انڈیا کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں گھر کا دلی بیمار ہے ہاسپٹل کا مرض ہے ان کو نگران یہ بتایا تھا میں دوبارہ اس ہوں میری مہربانی الفاظ واضح نہیں ہو رہے اور دوسری کال سنا دیں سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و, و... و... سلام و... سلام و... اللہ وبرکاتہ چند سے آپ کی باردہ میں آپ حضور آپ سے یہ سوال ہے کہ پندرہ سال سے دعوت اسلامی جس سے ماحول سے واسطہ ہو کر دین کی دیکھی خدمات عمل ہے الحمد للہ تو آپ سے ایک تو استقامت کی دعا فرما دیں دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہوئے بعض اوقات لوگ ہم میں ہماری دلشکی کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول یعنی کہ جس طرح بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے تو اتنی دل شکنی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کوئی رحمت فرما اس میں دل چھوٹا نہ کرے ہم نے لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن اس پر غور کریں اگر آپ کا واسطہ سو افراد سے پڑا ہے تو دو یا چار یا پانچ یا دس ہوں گے جو دل توڑنے والی یا دل شکنی والی بات کریں گے اکثریت ہماری دل شکنی نہیں کرتی اکثریت ہمارا دل نہیں توڑتی اکثریت باتیں نہیں سناتی بلکہ اکثریت تو یقین مانے ہماری توقع سے بڑھ کر ہمیں عزت دیتی ہے ہماری توقع سے بڑھ کر ہمارا ہمارے لیے مطلب کو بازو بچھاتے ہیں اجزی کا بازو بچھاتے ہیں تو ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ معاملہ بھی ہلکا ہو جائے گا باقی راہ حق پہ تو مشقتیں اور پریشانیاں تو آتی ہیں جو با ہمت لوگ ہوتے ہیں یہ مشقت اور پریشانیوں سے گھبرا کر بھاگتے نہیں ہیں ڈٹے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہوئے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے معافی درگزر سے کام لیتے ہیں نرمی سے کام لیتے ہیں محبت سے کام لیتے ہیں پیار سے کام نیکی کی دعوت محبت تو پیار سے ہوتی ہے اور ستانا تو کیا عقائ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں ستایا گیا خود فرمادے اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا صحاب کرام علی مردوان کو کیا ستایا نہیں گیا تو اس میں نہیں دید دید چھوٹا کرنا چاہیے ہمت تکلیف چاہیے اور مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف تو اس کے گناہوں کا کفارا ہے سلو حبیض اسی کو سنائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد مشود احمد ڈیرہ وادی خان سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی اپنے بچے کو پیار میں کسی ایسے لفظ سے پکارے جو اچھے نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اپنے بچے کو ویسے بھی برے نام سے یا کسی طرح کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے بعدوں کا وہ نام پھر اس کا بڑے تقبر نام جیسے کہ ایک اچھا خاصا نام ہے کسی کا اور آپ اس کو گڈو کے کیا پکارتے ہیں پپو کے گڈو پپو منا اب وہ بڑا ہوتا تو کلاتا، پپو کلاتا، منہ ہی ہے تو گڈو جاتے ہیں تو برے نام سے تو ویسے بھی نہیں پکارنا چاہیے برے القاب رکھنے کی ممانعت ہے وہ کی؟ کہ وہ اس میں تو خیر وہ دل آزاری بھی ہوتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو بھی برے ناموں سے پکارنا غصے میں کسی آواز سے پکارنا یہ اچھی بات نہیں ہے ان کے جو اپنے نام اسے پکارے اور اگر مقدس نام رکھے ہیں تو پھر اس کی عزت بھی کرنی پڑے گی اور عزت و احترام سے اس کے نام کو پکارنا پڑے گا صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد میل سنت کی طرف چلتے